ہم ہر نماز میں اللہ تعالی سے مانگتے ہیں سرات المستیم سرات الدینہ انامتا یہ انعامتا عليم جو ہم مانگ رہے ہیں ايک تو سكھلايا اللہ تعالى نے کہ سرات مستقيم مانگو سرات مستقيم وہ ہوتا ہے جو بلکل ہی مستقيم ہوتا اس کے ایٹى نائن ڈگری ایٹى ایٹ ڈگری نہیں ہوتا بلکہ نائنٹى ڈگری کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو بالکل سیر عضی کا راستہ اور فرمایا کہ سراۃ اللینہ انعمت علیہ یعنی سرات مستقیم ہی وہ راستہ ہے جن پر اللہ کے انعام یافتہ لوگ چلتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ انعام یافتہ لوگ انعام یافتہ لوگ ہی سرات مستقیم پر ہیں یہی ایک راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مانگنا سکھایا معلوم ہوا کہ سرات مستقیم یعنی بالکل سیدھا راستہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی عبادت نماز کے اندر ہم کو سیدھا راستہ مانگنا سکھایا اور دوسرا جو اہل سرات مستقیم ہے انعام یافتہ لوگ اہل سرات مستقیم جو سراۃ مستقیم پر چل رہے ہیں جو لوگ سراط مستقیم پر چل رہے ہیں ان کا راستہ ہمیں مانگنا سراۃ اللینہ انعامت علیہم تو یہ جو راستہ اہل اللہ کا ہے اللہ والوں کا انعام یافتہ لوگوں کا تو میننبی اللہ نے دوسری جگہ دوسری آیت میں فرما دیا کہ الا اق اللہ انعام اللّہ من مین و صدیقی و شدا انعام یافتہ لوگوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دی کہ ہمارے انعام یافتہ لوگ کون ہیں صراط الذین نام کا کون لوگ ہیں الاق اللہ مال الاقل الام اللہ انعام اللہ الاق اللہ انعام اللہ علیہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا یہ ان میں سے نبیین میں سے تو اب نبوت تو ختم ہو گئی اس کے بعد کیا فرمایا وہ صدیقین صدیقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قلب کے مقامات کا سب سے اعلی درجہ نبوت کے بعد سب سے اعلی درجہ جو قیامت تک جاری رہے گا ختم نہیں ہوگا قیامت تک جاری رہے گا یہ راستہ اللہ تعالی نے مانگنا ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں یہ انعام یافتہ لوگ کتنے قیمتی لوگ ہیں کہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے مانگنا سکھایا کہ اے اللہ اپنے انعام یافتہ اپنے پیاروں اپنے مقربین کا راستہ ہم کو عطا کرنا تو کیا خوش قسمت کیا خوش نصیب کیا اعلی طبقہ ہے سبیقین کا کہ اپنی, اپنی عبادت نماز میں نماز سب سے اعلی عبادت ہے اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کا راستہ مانگنا سکھایا کہ اللہ ہم کو اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا عطافرمند تو کتنے اہمیت کے حامل ہوئے تھے کتنی اہمیت کے حامل ہیں اہل اللہ جو سنت کے راستے پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے راستے پر ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے ہیں نقش قدم نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے دل جلال تو یہی ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اللہ کی خوشنودی کا اور دنیا اور آثرت کی فلاح اور کامیابی کا اور اس کے علاوہ جتنے راستے جتنے بھی راستے اس کے علاوہ ہیں زیرو ڈگری سے لے کر ایٹی نائن ڈگری تک تائیں بھی اور زیرو ڈگری سے لے کر ایٹی نائن ڈگری بائیں بھی بائیں طرف سے لے کے جتنے راستے ہیں سب سب اللہ کے اللہ کا سرات مستقیم نہیں ہے سراط مستقیم صرف وہی راستہ ہے جو نوے درجے بالکل سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے اور وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور وہ راستہ اس راستے کے اپنے اپنانے والے سب سے بڑا طبقہ عاشقین کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی اس میں کسی کو شکل نہیں سب سے بڑے اللہ کے عاشق اور رسول کے عاشق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی اور اس کے بعد تابئین ارتبا تابعین اور پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ یہ سب قیامت تک جاری رہے گا اور یہ سب کے سب انعام یافتہ لوگ ہیں سب کے سب انعام یافتہ لوگ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں نے جو جو کام کیے جس جس طرح سے دین پر عمل کیا آیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں یا ہم غیروں کے راستے پر چل رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت سے گمراہ کن جو ہر دور میں رہے گمراہ کن طاقتیں ہر دور میں رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہیں آئے اس کی بات جو مسلمہ قزاب تھا نبی کے دور میں ہی تو پیدا ہوا وہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا مسلمہ قزاب نے ایسے ہی بہت سے مسلمان جگہ جگہ اور ہر دور میں پیدا ہوتے رہے اور اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرخوبی بھی کروائی باطل کو تباہ بھی کیا برباد بھی کیا تو اس دور میں بھی है हमें ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایسے باطل से سے ہم ہوشیار رہیں اور طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو انعام یافتہ لوگوں کو بیان فرمایا صدیقی ان کے راستے کو ہم اللہ سے مانگے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ادعونی درونی اس تم مجھ سے مانگو میں ضرور تمہاری مراد پوری کروں گا تو اللہ سے راستہ مانگنے جو سچے دل سے راستہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہ راستہ عطا فرماتے ہیں اپنے تک پہنچنے کا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو تلاش کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کا عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہے یا نہیں سنت اور شریعت کے مطابق اگر عمل نہیں ہے تو کسی بزرگ نے فرمایا وہ ہوا میں اڑتا ہو رات دن وہ ہوا میں بھی وہ اڑتا ہو رات دن کر کے سنت جو کرے شیطان بھی آپ اس کو شیطان جو سمجھو کہ اگر وہ اڑ بھی رہا ہے ہوا میں تو بھی جو ہے وہ اگر ترک سنت کر رہا ہے شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے اور خلاف سنت کام کر رہا ہے مثلا جو ہے وہ دعوے تو کر رہا ہے عشق رسول کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اتحادی اس کے اندر نہیں ہے ظاہر بھی ان جیسا نہیں بنا ہوا ہے ظاہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف بنا ہوا ہے اور جو ہے کر رہا ہے نعرے لگا رہا ہے عشق رسول کے تو یہ،, یہ کیا ہے یہ خلاف سنت چلنے والا اسی کے لیے فرمایا کہ وہ ہوا میں بھی اڑتا ہو رات دن ترک سنت جو کرے شیطان بھی وہ شیطان ہے ارے وہ ہوا میں اڑنا کیا ہے ہوا میں تو مکھی بھی ہوتی ہے ہوا میں تو مکھی بھی ہوتی ہے جو غلازت پہ بیٹھتی ہے اڑنا کون سا کمال ہوا اصل کمال کیا ہے الکرامت الشتقام اتو فوق کا الفی کرام کیا فرمایا سبحان اللہ ارے اصلی چیز تو تقوی ہے یہ اڑنا یہ کرامتیں یہ کشک و کرامات یہ تھوڑی ہمارے مقصود ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دے دیتے ہیں بعض کو کش دے دیتے ہیں بعض کو کرامات دے دیتے ہیں لیکن یہ جن کو دی جاتی ہیں کرامتیں وہ اپنے آپ کو با کرامت نہیں سمجھتے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو با کرامت نہیں سمجھتے وہ جانتے ہیں کہ کرامت اور کشٹ جو ہے یہ سب کچھ اللہ کی اللہ کے اختیار میں ہے جب تک اللہ نہ چاہے کسی ولی کو کوئی کشٹ نہیں ہو سکتا جب وہ چاہتے ہیں تو اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور جب نہیں چاہتے تو کوئی کشٹ نہیں ہے اور ہر ولی کے لیے کشٹ ہونا ضروری بھی نہیں کیونکہ یہ دین دین نہیں ہے کش حاصل ہونا اور کرامت حاصل ہونا دین یہ نہیں ہے دین کو تقوا حاصل کرنا ہے تخوا کا نام ہے اور سنت اور شریعت کے مطابق چلنے کا نام ہے اور اس دور کے اندر خصوصا لیکن ہر دور میں یہ رہا کہ جو ہے شیطان نے انسان کو بہتانے میں کوئی قصر ہی نہ چھوڑی تو اس دور میں بھی ایسا ہی ہے کسی نے کسی بزرگ میں شیتان سے کہا کہ تو کیوں ایسا یہ ہے بہکاتا ہے لوگوں کو جہنم میں لے جاتا ہے اور کیسا برا کام تو کرتا ہے اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا میں تو خالی ایک معمولی سا وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہوں باقی کام تو یہ بندے خود ہی کرتے اس نے کہا دیکھو آؤ تو میں تماشا دکھاتا ہوں اس نے شیطان نے انگلی میں شہد لگایا اور ایک ہلوائی کی دکان کی دیوار پہ لگا دیا شہد اس شہد پر آ کے کہنے لگا اب دیکھو تماشا کہ میرا اس کام میں میرا کتنا حصہ ہے میں نے خالی اتنا کام کیا کہ میں نے دیوار پر شہد ذرا سا لگا دیا اب باقی تماشا تم دیکھو کہ کون ہی گڑبڑ کرتا ہے اس شہد کے اوپر آ کے بیٹھی مکھی مکھی کو دیکھا چپکلی نے چھپکلی مکھی پہ جھپٹی اور چھپکلی جو حرکت کری تو وہاں دکان پر ایک شخص وہ لے کے آیا ہوا تھا کتا کتے نے جو چھپکلی کو حرکت کرتے دیکھا کتا جھپٹا اس کے اوپر اور دھڑان سے چپکلی ہلوائی کے کڑاؤ میں آ اور ہلوائی میں اور اس, اس گاہ کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا اب جو جھگڑا شروع ہوا تو قتل تک نوبت آ گئی اس نے قتل کر دیا کتے والے کو اب بتائیے شیطان نے کہا بتاؤ اس میں نے کس کو چپکلی کو کیا میں نے حرکت دی مکھی کو میں نے حرکت دی چپکلی کو میں نے حرکت دی, دی کتے کو میں نے کہا کہ تم جا کے اس پہ جھپٹو اور حلوائی اور اس کی جھگڑا میں نے کرایا میں تو خالی ذرا سا شہد لگایا تھا تو شیطان ایسا مکار ہے اور جو ہے وہ بات اصل یہ اس لیے آئی تھی کہ شیطان جو ہے وہ اس نے اس دور کے اندر خاص طور سے ہم کو ایسے کاموں میں لگا دیا ہے کہ جس کو ہم دین سمجھ کر کر رہے ہیں یہ ایسی مکاری کا کام اس نے کیا کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو ایسے کام میں لگا دیا کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو جب ایک آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے بتائیے نامحرم عورت کے ناطے لوگ سن رہے ہیں نامحرم عورت کی آواز یعنی عورت کی آواز نامحرموں کو جانا حرام ہے خجا یہ کہ ناد شریف پڑھے اب تو موبائلوں کا دور آ ہے موبائلوں کے اندر جو ہے یہ ٹیون لگائی جاتی ہے بار بار یہ موبائل والے اشتہار بھی دیتے ہیں اور ہم بھی بعض اوقات کسی کو فون کرتے ہیں تو اس کے اس پہ ٹیون پہ ناد شریف لگی ہوئی ہے اور پڑھ رہی ہے عورت کانوں کا زنا ہو رہا ہے بتائیے پڑھ رہی ہے ناد شریف اور ذنا ہو رہا ہے کانوں کا اور ایسے مواقع جو ہے وہ ایسے مواقع پر جیسے یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے تو بھئی ہر شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ محبت ہے مانتے ہیں لیکن محبت یہ کی کیسی محبت ہے جو خلاف مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم یہ اس کو اس نظر سے کیوں نہیں جانچتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کے سب سے بڑے عاشق تھے تھے کہ نہیں تھے بھائی ایک ایک دن میں ستر جانے صحابہ نے پیش کر دی بہت کے میدان میں ایک بزرگ نے یہ خیال کیا کہ میں اتنا دلوشریف پڑھتا ہوں اور اتنا سنتوں پہ عمل کرتا ہوں تو ان کو یہ خیال گزرا کہ جتنا عشق صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اتنا ہی عشق مجھے بھی حاصل بس فاپ دیکھا آپ کو فاپ میں دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں چار پہیوں والی جو گاڑی ہوتی ہے اور وہ گاڑی جو ہے ڈھلان پر آئی اور بے قابو ہو گئی روکنے والا اس گاڑی کو کوئی نہیں اب یہ بھی موجود ہے وہاں تو یہ سوچتے ہیں کہ میں کوئی بڑا پتھر تلاش کرتا ہوں اور یہ پتھر جو ہے اس گاڑی کو روکنے کے لیے یہ پتھر میں اس گاڑی کے آگے پتھر تلاش کرنے کے لیے اتنی دیر میں چار آوازیں آتی ہیں دم دھم دم اب جو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ نجمئن جو گاڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کر رہے تھے ان میں سے چار صحابہ ایک اس کے آگے گر گیا ایک اسپہیے کے آگے گر گیا ایک اسپہی کے ایک اسپہی کے اپنی جان ہی دے دی انہوں نے تو فوراً خواب میں رونے لگے اور اٹھنے کے بعد توبہ کی کہ میں اللہ میں توغہ کرتا ہوں جو میں دعویٰ کروں یا خیال بھی کروں کہ مجھے صحابہ جیسا عشق حاصل ہو گیا یہ تو ابھی پتھر تلاش کر رہے ہیں اور انہیں اپنی جان بھی دی جان حاضر کر دی تو رونے لگے اور توبہ کی کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کون ہے جو, اس جو دعویٰ کر سکے شیخ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ننؤ کا جو گھوڑا تھا اس کی ناک میں لگے ہوئے خاک کے ذرات کے برابر بھی نہیں خاک کے ذرات کتنے بڑے پیر تھے اولیاء اللہ کے سردار تھے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابی کسی صحابی کے گھوڑے کی ناک سے لگے ہوئے مٹی کے ذرات کے برابر بھی نہیں کون کون دعویٰ کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے صحابی کا جو مقام حاصل ہوا اس مقام کا کوئی بھی اس کا کیا بلکہ عشر اشیر کا دعویٰ نہیں کر سکتا سارے اولیاء اللہ مل کر بھی اگر سب کا مجموعہ بن جائے وہ کسی صحابی کے جوتوں کی خاک سے لگے جو خاک جوتوں سے لگی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی یہ یہ نبوت کا مقام تھا جس سے صحابہ کو یہ مقام حاصل ہوا تو ہم کیوں ان کا عمل نہیں دیکھتے ان سے زیادہ عشق رسول کا دعویٰ کون کر سکتا ہے وہ عشق رسول کے صحیح اقدار تھے دعویٰ کرنے میں تو ہم ان کا عمل کیوں نہ دیکھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے یا یوم وفات منایا جاتا ہے یوم وفات کی تو جو ہے پھر بھی کچھ تصدیق اور تحقیق ہے لیکن یوم پیدائش کے اتنے تو بہت زبردست اطلاع ہیں اکثر کا خیال یہ ہے کہ آٹھ ربی الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی کسی کی تحقیق ہے کہ نو ربی الاول کی بھی اور بارہ کا تو تحقیق ہے ہی نہیں تو اس, اس تاریخ کو ان چیزوں کا اہتمام ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جو ہے انہوں نے کبھی یہ دن منایا کبھی, کبھی صحابہ نے یہ دن منایا بتائیے کبھی تاریخ میں کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے ایسے ہی جو ہے یہ جو جشن ہوتے ہیں اور رات رات بھر شور شرابہ کر کے جو ہے یہ محلے والوں کو جگایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا عیدائے مسلم حرام ہے اب کوئی آدمی کو آرام کا تقاضا ہے کسی کو کچھ تکلیف ہے کوئی دل کا مریض ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے اور ہم جو ہے زور زور سے آواز حتیٰ کہ یہ ہے کہ اذان کے علاوہ جو بیان وغیرہ اور نماز ہوتی ہے اس کا بھی حکم یہ ہے کہ مسجد سے باہر آواز نہ نکلے تاکہ کسی کسی آرام کرنے والے کو جو ہے تکلیف نہ ہو بھائی ہر شخص تو ہر ایک کی الگ اپنی اپنی مجبوریاں ہیں کوئی آرام کوئی بیمار ہے کوئی تکلیف میں ہے کوئی کسی کام میں ہے کوئی کسی کام میں ہے تو یہ طریقہ جو ہے خلاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسے ہی جو ابھی عرض کر رہا تھا کہ سما جو ہم اشار پڑھتے ہیں یہاں اس کی بھی شرائط ہیں اشعار پڑھنا بہت آآ آآ اچھا عمل ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے جیسے پہلے بھی عرض کو کر چکا, چکا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان نمنشر کہ بے شک بعض اشعار حکمت عام ہوتے ہیں اور ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنائے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائش کی کہ مجھے فلاں فلاں حکیم جو زمانہ جاہلیت کا تھا لیکن اشعار حکمت کے کہتا تھا حکمت کے اشعار تو مجھے سناؤ تو وہ صاحبی کہتے ہیں کہ حتّہ انشد تمہیں اط ابیاتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور سناؤ پھر پھر فرماتے تھے اور سناؤ تو حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سو اشعار سنا تو اور کئی صحابہ شاعر بھی تھے یہ بھی سن لیجیے کہ تئیس صحابہ شاعر تھے جیسے یہ ہم حضرت حسان بن صادق کہ اللہ عنہ کا قصیدہ بہت مشہور ہوا وہ آپ کتنا بہترین اشعار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو ایسے تیئی صحابہ شاعر تھے تو یہ اشعار کی اہمیت معمولی نہیں ہے اشعار بھی بہت اہم ہیں بشرط یہ کہ شرائط کے ساتھ یعنی اللہ کی محبت اور معرفت کے ہوں دوسرا یہ کہ خلاف شرع نہ ہو خلاف شریعت نہ ہو کہ آج کل اتنی بے اعتدالی ہے کہ شریعت کے مطابق تو رہتے ہی نہیں حدود میں رہتے ہی نہیں یا تو اتنا اوپر چلے جائیں گے کہ نوز باللہ مخلوق کو خالد سے ملا دیں گے یا اتنے گھٹیا ہو جائیں گے کہ اپنے بڑوں کا عدد بھی چھوڑ دیں گے یہ بے اعتدالی یہ دین میں نہیں ہے بلکہ دین کا راستہ اعتدال کا راستہ اعتدال کا اور سنت اور شریعت کے مطابق ہو ڈھول بازا اور اس کے اندر گانا بجانا نہ ہو دوسری شرط یہ بھی ہے کہ ساز, ساز نہ ہو اس میں کوئی بازے بجانے اور یہ ڈھول بازے نہ ہو اور تیسری شرط یہ بھی ہے کہ مسمڑ کود کو غن نباشد کے لڑکے بیری لڑکے نہ ہوں نہ پڑھنے والے اور نہ جو ہے اس کے اکثر جو ہے وہ نہ ہو سننے والے بھی نہ ہوں کود کے مسمڑ کود لڑکے بھی نہ ہو پیرش پڑھنے والے اور عورتیں نہ ہوں عورتیں بھی نہ ہوں اور کیا ہے کہ یہ دنیاوی اور غرض سے پاک ہو دنیاوی غرض سے پاک ہو لح و لڑک نہ ہو یہ فضول جو عشق مجازی کے اور حرام عشق کے جو گانے بجانے ہیں یہ سب یہ حرام ہے یہ اشعار کی شرائط میں سے ہے ایسے ہی وہی جو دوسری خرافات اس دور میں آ گئی ہیں ہمارے لیے بہت آسان ہے ہم کسی سے بحث نہیں کرتے نہ ہم کسی کی بحث کا جواب دیتے ہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جو چیز ہم کو مل جائے قرآن پاک میں اور حتیض شریف میں کوئی چیز مل جائے تو ضرور اس کو اپنائیے وہ ہم بھی اپنائیں گے اور جو چیز اس میں نہ ملے اور بزرگوں کا راستہ بھی نہیں ہو بزرگوں سے بھی منقول نہ ہو اس چیز کو ہم تک کر دیں کیونکہ بےگت ایسی چیز ہے جس میں شیطان نے ہم کو لگا کر ایک ایسا راستہ کھول دیا جس سے توفیعت توبہ ختم ہو گئی بتائیے جو آدمی گناہ کو ثواب سمجھ کے کرے گا تو اس کو توبہ کیسے ہوگی وہ تو گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہے تو توبہ کیسے کرے گا تو یہ راستہ ایسا ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے بدعتی کا اکرام کیا جس نے بدعتی کا اکرام کیا اس نے دین کو ڈھانے میں مدد دی اس نے دین کو ڈھانے میں مدد دی اب کیا اس کا مطلب ہے کہ دل میں اس کا ادب اور اکرام نہ رکھے یہ نہیں کہ آپ اس سے ہاتھا پائی شروع کر دیں بحث مباحثہ شروع کر دیں نہیں بلکہ دل سے اس کا اکرام نہ کرے دل میں اس کے ادب نہ رکھے تو غرض یہ بات موقع کی مناسبت سے یہاں عرض کر دی میں نے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سے ملے اور جو اس میں نہ ملے تو صحابہ کے اس سے ملے گا تو کبھی صحابہ سے منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منایا ہو ایسے ہی اس موقع پر جتنی خرافات ہوتی ہیں اور شور, شور شرابے ہوتے ہیں یہ سب اللہ سے دور لے جانے والے ہیں خصوصاً عورتوں کا نعت پڑھنا تو عذاب کو دعوت دینا ہے عذاب کو دعوت دینا ایسی محفلوں سے خوب اہتمام کے ساتھ خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ضروری ہے کیونکہ فرمایا کہ کل بدن ضلع کل غلال بدت جو ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے تو کون ہے جو جہنم کے راستے پہ چلنا جاتا ہے بھائی بتائیے ہم تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہی بات لوٹ آئی سرات اللہ دینا انام تعلیم جو شخص اس کو فقے دل سے مانگے گا انشاءاللہ اللہ وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے گا کہ اللہ ہم کو وہ راستہ عطا فرمائیے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اچھا یہ بات تو جو ہے موقع کی مناسبت سے عرض کر دی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سنت اور شریعت کے راستے کو ہم اپنائیں اور جو راستہ بھی اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہو ہم اپنا یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اللہ اور رسول کو ناراض نہیں کریں گے دیکھو سامنا تو ہمیں اللہ اور رسول کا ہی ہوگا قیامت کے دن قیامت کے دن ہمارا سامنا کس سے ہوگا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کے ہم سب امیدوار ہیں جن کی شفاعت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری نجات ہوگی تو, تو اگر ان کی مرضی کے خلاف چلے ہوں گے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے کچھ لوگ کچھ لوگ اوزے کوسر پر آنے کی کوشش کریں گے اور فرشتے ان کو دھکے دے کر دور کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ میرے امتیوں کو کیوں دور کرتے ہو مجھ سے تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کیا اس کو بند کر دیں دروازے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو دور کر دو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو مجھ سے دور کر دو ان کی یہاں کوئی گنجائش نہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ظلمت سے اور گمراہی کے راستے سے بچائے اور اللہ تعالی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ظاہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اور باتین ہم سب کو عطا فرمائے جیسا ان کے جیسا وہ چیز نہیں ملے گی کیونکہ نبوت نبوت ہے ولایت ولایت ہے لیکن وہی کہ قل تحبون انکنگ اللہ فتح بہنی کہ میں میری چلن چلو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تم میری چلن چلو میری چال جیسے میں کر رہا ہوں بس جیسے بندر بندر ہوتا ہے اگر ہم بندر کی طرح نقل کر لیں تو ہماری نجات ہو جائے گی سمجھے صرف بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم نے عمل کرنا ہے بہروب بحروب بنا لینا ہے بہروف بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل خلق کرم دیکھتے بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے اپنا بھیس ویسا بنا لو اپنا ظاہر اپنا ہولیہ ویسا بنا لو اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پلاتے رہو بھی مانگتے رہو کہ اللہ ظاہر تو ہم نے بنا لیا اور اب آپ اس میں حقیقت کا بھی بھر دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادات, اللہ, وسلم عبادات اللہ ان کی نقل ہی ہم کو نصیب فرما دیجیے ان کی نقل ایک بیروپیے کا واقعہ حضرت نے سنایا تھا کہ بیروب سے دیکھو کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ظاہر سے, سے کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے دل میں ہمارے گاڑی موجود ہے ظاہر سے کیا ہوتا ہے دل میں دل اصل چیز دل ہے جیسے کہتے ہیں کہ دل پاک نظر صاف بھائی ہم بری نظر سے نہیں دیکھتے بتائیے نہ قرآن پاک میں کوئی کوئی کہیں کسی جگہ ہے کہ بری نظر سے دیکھنا تو برا ہے اور اچھی نظر سے دیکھ سکتے ہو نہ محرم کو کہیں لکھا ہے اور ایسی حدیث پاک میں دیکھیے یہ عالم ہیں یہ بیٹھے ہم ان سے پوچھ رہے ہیں تو یہ کتنی زور سے مولانا نے جواب دیا کہیں نہیں لکھا ہے اور حدیث پاک میں لکھا ہے مولانا کہیں کہ اچھی نظر سے دیکھنا جائز ہے کہیں بھی نہیں لکھا بس نامحرم کو دیکھنا منع ہے نامحرم کو مت دیکھو اور وہ کہتے ہیں ہمارا تو دل پاک ہے اور نظر صاف ہے تو ہماری نیت تو اچھی ہے تو جیسے جالی پیر کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں آج دیکھیں گے نہیں عورتوں کو کہتے ہیں نامحرموں کو اور نامرموں کے سامنے بیٹھ کے تقریریں بھی کرتے ہیں اور نامرموں کو خوب گر گر کے دیکھ بھی رہے ہے ایک فرانس میں حضرت نے سنایا تھا کہ فرانس میں عورتوں کو ایک شخص پڑھا رہا تھا قرآن پاک کی تفسیر عورتوں کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہا تھا تو اب آپ دیکھیے کام تو دین کا ہے یہ آپ کہیں گے صاحب بڑا اچھا کام کر رہا تھا کیسے اچھا کام کر رہا تھا جب اللہ نے فرما دیا قل المقمینہ یا غلزو میں نقصان اب جب اس آیت پہ پہنچا اس آیت کی تفسیر کرنے لگا تو ایک عورت کو اقل سلیم اتہ ہو گئی اس نے کھڑے ہو کر کہا ظالم بدماش تو تفسیر ہمیں پڑھا رہا ہے اور خود ہمیں دیکھ رہا ہے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر ہمیں سنا رہا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے رسول کو فرمایا حکم دیا ہے کہ ان سے کہہ دو ان نالکوں کو کہ بےغیرتوں کو کہ نامیرموں کو مت دیکھیں اس چیز کی تفسیر تو ہمیں پڑھا رہا ہے ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی تفسیر پڑھا رہا ہے ضلیل کر دیا اس کو تو, تو کہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہے اور نظر صاف ہے اور عورتوں کو کہتا ہے کہ میری تو بالکل نیت صحیح ہے اگر آج تمہیں نہیں دیکھوں گا تو قیامت کے دن تمہیں بخشواؤں گا کیسے اور گاؤں دیہات میں تو جو رواج ہے وہ کہتے ہیں کہ عورتیں ہی مطالبہ کرتی ہیں پیر نو چنگی طرح ویکھن دیو پیر نو چنگی طرح ویکھڑ دے ہم کو دیکھنے دو ہمیں بھی ذرا بدماشی کرنے دو پیر تو کر رہا ہے بدماشی ذرا ہمیں بھی بدماشی کرنے دو ارے بھائی پیر ہو کوئی بھی ہو سب کے لیے ناجائز ہے نا میرم کو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری دل دل صاف اور نظر, نظر صاف اور دل پاک ہے ایسے ہی <laughs> جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا بات کر رہا تھا میں ہاں بہ روپیے اس لوگ کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے فرمایا میرے مشہد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پائلٹ جہاز اتارنے والا ہے آپ کراچی میں لینڈ کرنے والے ہیں لینڈ تو جب لینڈ کرنے والے ہیں تو پائلٹ کہتا ہے جی ہمارے جہاز کے اندر پہیے وغیرہ سب موجود ہیں اندر رکھے ہوں پائلٹ جہاز, جہاز کے پہیے نہیں کھول رہا ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی پہیے کھول ورنہ جہاز تو کریش ہو جائے گا وہ کہتے ہیں ظاہر کی کیا ضرورت ہے پہیے اندر موجود ہیں نکالنے کی ہی کیا ضرورت ہے تو جو داڑھی ہمارے دل میں ہے اس کو نکالو بھی اس کو ظاہر بھی کرو داڑھی جو ہے اسلام کا جھنڈا ہے مومن کی شناخت ہے اب بتائیے ایک شخص دل داڑھی منڈایا ہوا ہے بالکل کلین شیز صفا چٹھے ہے سفن صفا اب وہ کہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا کہیں حادثے میں چلا جاتا ہے اب جو ہے اس کی کیسے شناخت ہوگی کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے بتائیے ایک ہی طریقہ ہے اس کے اس کی شناخت کا ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ اس کی عزت اس کے جسم سے اتاری جائے گی پھر اس کی شناخت ہوگی آپ سمجھ گئے کہ نہیں شناخت کیسے ہوگی داڑھی واڑی کچھ نہیں ہے نہ ٹوپی ہے نہ کچھ ہے لباس بھی انگریزی ہے لباس بھی آج کل انگریزی اس طرح پہن لیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں اگرچہ ہم اس سے بحث نہیں کرتے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے جائز ہوگا ضرور لیکن مسلمان کی کوئی تو شناخت ہونی چاہیے بھائی اب اگر یہ شخص انتقال کر گیا تو اس کی شناخت کا ایک ہی طریقہ رہ جائے گا کہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے اور اس کی مسلمانی چیک کی جائے گی تب پتہ چلے گا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں لے جائیں یا اگر اس کو کاغذوں کے قبرستان میں لے جائیں بتائیے کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے آپ پھل خریدنے جائیے بازار میں اور پھل والا آپ سے کہے کہ یہ سیب لے لیجئے بڑا عمدہ ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیب کے چھلکے کے اوپر داغ ہے آپ کہتے ہیں بھئی یہ داغ ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے اندر سے بالکل صحیح ہوگا آپ لے جائیے آپ خریدیں گے کبھی کہتے ہیں کہ ظاہر سے کیا ہوتا ہے تو یہ ظاہر سے کیا کچھ ہو جاتا ہے بھائی ظاہر سے تو بہت کچھ ہوتا ہے اسی لیے حضرت عالم گر رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ حرت والا نے بیان فرمایا عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایک قائب نسبت بزرگ بادشاہ تھے بہت ہی عالم بھی تھے اور بہت اللہ والے بزرگ تھے اور ان کو بہت شوق رہتا تھا بزرگوں کی زیارت کا تو ایک بہروپیا ان کے دربار میں آتا تھا طرح طرح کی شکلیں بنا کر مگر وہ اتنے صاحب فہم تھے کہ وہ فوراً پہچان لیتے تھے کہ تو وہی بہروپیا کئی قسم کے بھید اس نے بدلے لیکن کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ بہروپی اور دوسرے قسم کے تماشے والے لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے بادشاہ خوش ہو کے ان کو انعام دے دیتے تھے اور اتنا انعام دے دیتے تھے کہ ان کی پوری زندگی بلکہ نسلیں اچھے خوشحال ہو جاتی تھیں تو اس فکر میں وہ بہروپیہ اس نے بہت کوشش کی کہ آلمگیر رحمت اللہ علیہ کو دھوکہ دے لیکن کامیاب نہ ہو سکا پھر ایک دفعہ سنا کہ آلمگیر رحمت اللہ علی اس چیٹھی سے کیوں بجے آواز زیادہ تیز ہے کیا اچھا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ सुना سنا کہ یہ حیدرآباد دکن جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو فوراً اس کو دل میں خیال ہوا کہ چلو لاؤ ایک دفعہ اور آزماتے ہیں جنگل میں بیٹھ گیا داڑھی واڑی رکھ لی اور لمبا کرتا پہن لیا اور ٹوپی پہن لی اور وہاں جو ہے عبادت کرنے لگا جنگل میں تھوڑے ہی دن میں وہ مشہور ہو گیا کہ یہاں کوئی بابا رہتا ہے بابا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کیونکہ بہت ہی اور بزرگوں کی بہت قدر کیا کرتے تھے علماء کی قدر کیا کرتے تھے یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ وہی بادشاہ ہیں جو آج مدرسوں میں فتح عالمگیری اور درس نظامی جو ہے یہ پڑھایا جاتا ہے یہ انہی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنوایا ملہ نظام الدین رحمتہ اللہ علیہ بادشاہ کے دربار میں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں علماء کو وقت نہیں دی جاتی تھی اور علماء کو کوئی پوچھتا نہیں تھا تو بادشاہ کیونکہ خود عالم تھے علم کی قدر جانتے تھے تو انہوں نے کیا ترکیب نکالی کیا مزیدار ترکیب نکالی انہوں نے سوچا تقریر اور بیان سے تو کام چلے گا نہیں تو کام یہ کیا کہ ایک دفعہ ایک وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ صاحب میں ذرا وضو کرا دوں تو جب وہ اس نے لوٹا وٹا سنبھالا تو اس کو تو کچھ خبر ہی نہیں لی, نہ سنت نہ کچھ اور وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا تو انہوں نے انہیں گور کے دیکھا تمہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا اب جو ہے اس کو بڑی فکر پڑ گئی یہ بادشاہ نے اس زمانے کے بادشاہوں کا بڑا اقبال ہوتا تھا یہ آج کل کے وزراء اور صدور کی طرح سے نہیں کہ وہ آج کو کچھ نہ کچھ کہہ بھی دیتے ہیں پارلیمنٹ میں اور اس نے اس نے اس زمانے میں تو بادشاہوں کا بڑا اقبال اور روح ہوتا تھا تو وہ فوراً دوڑے کسی عالم کے پاس کبھی لاؤ بھائی اردو کی سنتیں سکھاؤ پھر دوسرے کسی وزیر کو بلایا اسے کہا ذرا چلیے کھانا ساتھ کھاتے ہیں اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ان کا کھانے کی دعا وہ تو آتی نہیں کبھی سیکھا ہی نہیں ایسے ہی کسی کو نماز نماز کے لیے بلا لیا کہ آپ مجھے نماز پڑھائیے تو ان کو نماز ہی نہیں آتی اب تو علماء کے ڈھونڈ پڑ گئے اب علماء کے خوب دماغ چڑھ گئے انہوں نے کہا ہمیں اتنا روپیہ لیں گے ان کا اتنا روپیہ لیں گے اس ترکیب سے علم کی قدر انہوں نے پیدا کر دی اس زمانے اور پھر یہ کام بہت بڑا کارنامہ انہیں انجام دیا درس نظامی کا ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عالم ہوا کرتے تھے تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ان کو اس کا امام بنایا امام اور سردار بنایا اور ان کے ساتھ پانچ سو علما اس کام کی نگرانی اور مدد کے لیے پانچ سو علما کو مقرر کیا تب جا کے یہ درس نظامی جو ہے وجود میں آیا جو آج بھی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے ٹھیک کہہ رہا نا مولانا تو یہ وہ درس نظامی ہے اور مزیدار بات اور سن لیجیے کہ یہ ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ جو تھے اتنے بڑے عالم جن کی ماتحتی میں پانچ سو علما دیے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جا کے بیٹھ ہوئے کیونکہ جس کو کسی سے کچھ ملا ہے تو کسی اللہ والے سے ملا ہے اہل محبت ہی میں اللہ کی محبت ملی جن سے عمل کی توفیق ملی اور عشق و محبت اللہ کا پیدا ہوا یہ جا کر کس سے بیٹھ ہوئے مولانا عبد الرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ جو کہ پورے عالم بھی نہیں تھے عالم بھی نہیں تھے مولانا عبدالرزاق الرضا بانسی رحمت اللہ علیہ ان سے جا کے بیت ہوئے تو بڑا شور مچ گیا کہ اتنا بڑا عالم بادشاہ کے دربار کا عالم اور پانچ سو علما ماتحتی میں ہے یہ جا کے بیت ہوا تو کس سے بیت ہوا وہ تو عالم بھی نہیں ہے بہت جو ہے ان سے مباحثہ کیا کہ آپ نے کیسے ایسے شخص سے بیت کر لی یہ تو بادشاہ کی بدنامی ہوگی بادشاہ کی بدنامی ہوگی کہ آپ نے اتنے, اتنے غیر عالم سے بیت کر لیا تو انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مولانا عبدالرزاق پانسی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے شہر کی خدمت میں اور عرض کیا کہ حضرت آپ کا بیان کرانا اور حضرت جو تھے وہ اپنے آپ کو حضرت نہ سمجھتے تھے ایسے فنا تھے کہ فرمایا کہ مجھ جیسا فقیر کسی کو کیا دے گا بھائی سے بڑے بڑے علماء کو میں تو فقیر آدمی کہا نہیں حضرت میں ایک دفعہ آپ کا بیان کرانا چاہتا ہوں خیر ضد کر کے ان کو راضی کر لیا اب جب علما علما کو بلایا کہ اب میرے شیخ کا بیان سنو تو علماء کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جمع ہو گئے جب ان کا بیان ہوا تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں ان بڑے اتنے بڑے بڑے علماء آئے ہیں اور یہ ملا نظام الدین کی آپ لاج رکھ لیجی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ان کی لاج رکھ لیجی ان کو بے عزت نہ ہونے دیجی بتائیے یہ فنائیت اللہ والوں کی ہوتی ہے قید دعا کر کے جب بیٹھے اور بیان شروع کیا تو فرمایا کہ شروع شروع میں تو علماء جو ہے کچھ سنتے رہے اس کے بعد جو علوم کی واردات ہونے لگی غیر سے علوم آنے لگے تو سارے کے سارے علماء ان علوم کی عظمت سے بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئے یہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق کا جو ہے قم کے دریا درو راہ شبد مولانا رومی فرماتے ہیں خم کے دریا درو راہ شبد پیش ہو جی زانو زمن فرماتے ہیں کہ جس مٹکے کا رابطہ سمندر سے ہو جائے سمندر سے مراد یہاں لامحدود سمندر اللہ کی محبت کا اور علوم کا لامحدود سمندر جس مٹکے کا تعلق سمندر سے ہو جائے اب ایک مٹکا ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے آپ اس میں سے پانی نکالتے رہیں پیتے رہیں تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا بھی استعمال کریں ختم ہو جائے گا لیکن کسی مٹکے کا تعلق اگر بہت بڑے دریا سے ہو جائے سمندر فارسی میں سمندر کو بھی کہتے ہیں اور دریا کو بھی کہتے ہیں اگر اسی مٹکے کا تعلق دریا سے ہو جائے تو بتائیے اس مٹکے میں پانی کبھی ختم ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا اس لیے جس دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے پھر بس اس کی رہنمائی اور اس کو علوم اپنے خزانے غیب سے وطا فرماتے ہیں تو فرمایا کہ پیش ہو پیش فرمایا کہ خون کے خنخ از در و دریا راہ شور جس خن کا مٹکے کا تعلق اللہ تعالی سے ہو جائے لا محدود سمندر سے ہو جائے پیشے جیہ جیہ یعنی دریاؤں ایک دریا کا نام ہے مثل میں بہت بڑا دریا ہے لیکن جیہون ہا جمع فرمایا ایسے ہزاروں جیہ جو اس کے آگے کیا کہتے ہیں وہ زانو تلمیز طے کرتے ہیں زانو تلمیز ادب سے بیٹھتے ہیں سارے جو چپ ہو جاتے ہیں اس کے آگے تو غرض وہ علماء سب بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو مولانا عبد الرضاق بانسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے علماء اے میرے معزز اور محترم علماء آپ لوگوں نے علم دین حاصل کیا ہے چھوٹے چھوٹے حروف میں اور انہوں نے ہم کو اتنے بڑے بڑے حروف میں پڑھائے یہ, آئے یہ, آئے یہ آئے ہے اہل اللہ سے نسبت کا انعام اللہ تعالی سے نسبت کا انعام کہ آپ لاکھ مدرسہ پڑھیے لاکھ عالم فاضل بن جائیے لاکھ علامہ بن جائیے پڑھنا پڑھانا درس و تدریس سب کیجئے لیکن اہل اللہ سے تعلق کر کے اپنے علوم کو حقیقی علوم میں اپنے معلوم کو اپنے معمول میں تبدیل کر لیجئے معلوم کو معمول میں تبدیل کر لیجئے اور اخلاص کی دولت حاصل کر لیجئے اور شرف قبول کی دولت حاصل کر لیجئے بتائیے بڑے بڑے انعامات مل گئے بڑے بڑے درس و تدریس ہو گئے بڑے آپ پیر بن گئے اور لاکھوں آپ کے مرید ہو گئے لیکن اگر وہ قبول نہ کرے تو کہاں جائیں گے قبول نہ کرے تو کہاں جائیں گے مالک تو وہ بیٹھے ہیں اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں کیا ہم پڑھتے ہیں مالی یوم الدین اس وقت ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا وہ مالی کی یوم دین ہے جس کو چاہے بخش دیں جس کو چاہے دستکار دیں جس کو چاہے بخش دیں جس کو ہم سب حقیق سمجھ رہے ہیں کہ اس کے داڑھی نہیں ہے نمازی نہیں ہے فلاں گناہ کرتا ہے فلاں گناہ کرتا ہے معلوم نہیں اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اگرچہ جس, جس ہم, ہم میں سے ہر شخص پر واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے اکثر لوگ اس غلط فہمی ہیں کہ بھائی ایسی سنت ہے کہ اس کو رکھ لیا تو ٹھیک ہے اور نہیں رکھا تو کوئی کوئی بات نہیں ہے ایک سنت ہی نہیں ہے ہم نے ادا کی تو یہ مسئلہ بھئی جاری رکھو یا نہ رکھو مسئلہ تو سن لو بھائی مسئلہ آج علم معلوم ہو جائے گا تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی توفیق بھی ہو جائے گی مسئلے کا علم تو ہونا چاہیے ایک نور تو دل میں آ جائے گا مسئلے کا علم ہونا ایک نور دل میں آ تو ان جب عمل کی توفیق ہو گئی تو نور کامل ہو جائے گا <laughs> تو مسئلہ تو سن لیں کہ یہ ایک مٹھی گاڑی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے واجب یہ دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو اور بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو اور اسی طرح تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی ہونی چاہیے تھوڑی کے نیچے سے یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ یہاں سے پکڑ لیا تو یہ تو بہت چھوٹی ہو جائے گی اور اسی طرح سے جو ہے یہ داڑھی کا بچہ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی میں نہیں ہے اس کی صفائی پھر شن... صفائی کر دیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے داڑھی کا بچہ یہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے بعض لوگ یہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جناب یہ داڑھی کا بچہ جو ہے اکثر ہمارے منہ میں آ جاتا ہے اس لیے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں تو میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ بھائی اگر تمہارا چھوٹا بچہ تمہارے منہ میں اگلی دے تو کیا تم اس کی انگلی کاٹ دیتے ہو आ, نہیں اس کو پیار سے سمجھاتے ہو کہ بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں دیتے تو اس یہ اگر منہ میں آتا ہو تو اس کو تیل تنگی کر کے پیار سے سمجھا لو کہ ہمارے منہ میں تم مضبوط ہو تو یہ داڑھی کا یہ جو یہ جو حدود ہم نے بھی حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ اپنے پیارے مرشد سے ہی سیکھا داڑھی تو ہمارے تھی لیکن اس کے حدود جو ہے وہ ہمیں حضرت والا ہی سے معلوم ہوئے اور یہ جو کنپٹی کی ہڈی ہے نا یہ یہاں جہاں جبڑا ختم ہو رہا ہے یہ جبڑے سے شروع ہوتی ہے داڑھی داڑی اصل میں داڑھ سے ہے داڑھ یہ لفظ پڑا ہے داڑھی دار یہ داڑھ سے ہے اب یہ اس کی یہاں والی حدود کیا ہے یہاں والی حدود یہ ہے کہ آپ اپنا منہ کھولے آ اور پھر اس کے بعد یہاں ہاتھ رکھے منہ بند کرے اور جو یہ جہاں یہ داڑھ مل رہی ہے آپس میں اس سے اوپر کا حصہ صاف کر سکتے اور اس سے نیچے کا حصہ صاف کرنا آرام ہے داڑھی میں منع ہے یہاں سے داڑھی شروع ہو رہی اور اسی طرح سے یہ جو نیچے داڑھی کے نیچے جو بال ہیں یہ ان بالوں کا بھی یہی حکم ہے کہ داڑھی میں شامل ہیں جو بال گردن پر ہوں لیکن داڑھی میں شامل ہو رہے ہوں یہ سب کے سب داڑھی میں شامل ہیں ان کو کاٹنا اور ایک مٹھی سے کم پر کاٹنا اور کترانا سب حرام ہے منڈانا تو حرام ہے ہی لیکن ایک مٹھی سے کم پر کترانا حرام ہے اور ہاں البتہ بعض لوگوں کے گردن پہ اتنے بال آ جاتے ہیں جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں yeah. فرمایا جو نیچے کی طرف جا رہے ہوں اور اس سے داڑھی سے الگ ہو رہے ہوں جو داڑی سے فرار ہو رہے ہوں فرار اس فرار کے جرم میں ان کو بے شک تم قتل کر دو ان کو صاف کر دو کیونکہ داڑھی سے فرار ہو رہے ہیں تو یہ حدود اربع داڑھی کا ہے اور یہ داڑھی کا بچہ اسی طرح یہ جو مونچھوں کے بعد یہ جو یہ جو حصہ ہے یہ یہاں تک آ گیا داڑ تو یہ بھی داڑھی میں شامل ٹھیک ہے یہاں سے یہ سب حدود اربع ہے حصہ اور مونچھوں کا حکم تو آپ سب جانتے ہیں جیسے ماشاء اللہ ان کی دیکھیے مونچھے بالکل برابر ہیں سب سے افضل درجہ یہی ہے فرمایا کہ بھائی اگر تمہیں دو لڑکیاں شادی کے لیے پیش کی جائیں ایک ذرا کم حسین ہو ایک زیادہ حسین ہو تو کون سی پسند کریں گے بھائی ہم زیادہ حسین نا <laughs> کیسی عقل یہاں ہوتی ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ مونچوں کو بالکل باریک کر لیا جائے کسی مشین سے یا قینچی سے کر لو قینچی سے بھی کر سکتے ہیں تو بعض علماء نے اس طرح سے منڈانے کو منا لکھا ہے بگت لکھا ہے بعض اللہ نے لیکن اس کو مشین سے یا قینچی سے کترا کر بالکل باریک کر لینا یہ سب سے اصل درجہ ہے بھئی قیامت کے دن ہمارے اعمال جتنے زیادہ حسین ہوں گے جتنے زیادہ آگا درجے کے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں تو اس لیے یہ تو داڑھی کی بات درمیان میں آ گئی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے تو یہ تعلق مول کی جو دولت ہوتی ہے یہ ہر چاہے وہ عامی ہو اور چاہے وہ علامہ ہو اور عالم فاضل ہو کوئی بھی ہو طالب علم ہو سب کو اہل اللہ کی ضرورت ہے فرمایا انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا درس دیا اور درس کے بعد فرمایا کہ اے طلباء کرام تم نے بخاری شریف تو پڑھ لی ہے مشکاہ شریف بھی پڑھ لی ہے اور سارے علوم تم نے حاصل کر لیے اب کم از کم چھ مہینہ کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ تب تمہیں جو ہے یہ ان، انوار نبوت ملیں گے تب تمہیں انوار نبوت ملیں گے اور تمہارا معلوم معمول بنے گا یعنی جو تم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب ہوگی علم تھوڑی کام آئے گا ڈگریاں تھوڑی کام آئیں گی سندیں تھوڑی کام آئیں گی کہ ہم فلاں دار العلوم کے پڑھے ہوئے ہیں ہم فلاں دار العلوم کے علامہ ہیں یا ہم فلاں سیٹ صاحب ہیں ہم فلا آپ جانتے نہیں ہو ہم کھلا وہ جو ہے وہ جماعت کے سربراہ ہیں نہیں بھئی وہاں تو عمل چاہیے عمل عمل کتنا کیا معلوم تو ہوا علم تو حاصل ہوا عمل کتنا کیا تو غرض یہ کہ انہوں نے اپنے شیخ کا جو بیان کرایا تب علماء کو سمجھ میں آئی کہ تعلق ملا کیا چیز ہوتی تو فرمایا کہ درد عشت حق بھی تم حاصل کرو میرے حضرت کا شعر ہے درد عشق حق بھی تم حاصل کرو لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے اور فرمایا کہ لاکھ شمے جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر وہ نہیں تو تیر روشنی میں تیرگی پاتا ہے تیرگی مانے اندھیرا یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل نہ کیا سارے علوم تو حاصل کر لیے لیکن اللہ کو حاصل نہ کیا علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت ہے مقصود تو یہ ہے علم مقصود نہیں ہے علم ذریعہ مقصود ہے جیسے کشتی پانی پہ چلتی ہے تو پانی تو مقصود نہیں ہے لیکن کشتی پانی جو ہے وہ ذریعہ ہے کشتی کے کنارے تک پہنچنے کا تو یہ بھی علوم جو ہے یہ اس کو پانی سمجھو کشتی جو ہے وہ اپنی مقصود منزل مقصود پر جب پہنچتی ہے جب وہ اس پر عمل نصیب ہوگا تو اس لیے فرمایا کہ بھائی لاکھ جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر یعنی جگہ جگہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں جگہ جگہ تعلیم گائے ہیں کہیں درس و تدریس رہی ہے مبارک ہے مبارک ہے بھئی یہ سارا علم عمل مبارک ہے تو لاکھ شمے جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر وہ نہیں ہے اللہ ہی نہیں ہے دل میں علوم ہیں اور مگر روحانیت نہیں ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دار العلوم روح کے جلنے کا نام ہے اور دار العلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے دار العلوم روح کے جلنے کا نام ہے دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے تو کیا وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ طلباء کرام باہر نکلتے ہیں تو کوئی چندے کے لیے پھر رہا ہے کوئی کھالوں کے لیے جھگڑا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کیا وجہ ہے اس لیے کہ اہل اللہ کی جوتیاں نہیں اٹھائی نفس کو مٹایا نہیں اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق نصیب نہیں ہوا اللہ سے وہ تعلق نہیں جوڑا کہ دو رکعت پڑھ کے ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے اللہ سے مانگو دو رکعت پڑھ کے تو سیٹھوں کی گردن مروڑ کے اللہ بھیجے گا اللہ تعالیٰ سیٹھوں کی گردن مروڑ کے بھیجتا ہے جو دین کی نصرت نہیں کرتے ان کی گردن گردن مروڑ مروڑ کے اللہ ہم کو بھیجتا ہے ایک مولانا شاہ فضل رحمان صاحب جنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت, بہت بڑے بزرگ ہیں جن کے خلیفہ کے خلیفہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاب گری ان کی خدمت میں انگریز آیا اس وقت کا گورنر تھا اب سادگی دیکھیے آپ بزرگوں کی تو لوگ تو جو خادمین تھے وہ تو گھبرا گئے کہ گورنر آیا ہے وہ بھی انگریز تو انہوں نے آ کے فوراً نز کیا کہ حزر گورنر آیا اور حضرت اتنے سادہ اور تعلق ماللہ کی ایسی زبردست دولت یہ لوگ دنیا داروں سے کہاں متاثر ہوتے ہیں فرمایا تو میں کیا کروں گورنر آیا تو میں کیا کروں تو فرمایا کہ کہا حضرت آپ سے ملنے آیا ہے اور یہاں کوئی کرسی صوفہ تو ہے نہیں یہ لوگ تو پتلون پہنتے ہیں اور یہ کرسیوں پہ پر بیٹھتے ہیں تو کہا کہ اچھا یہ جو مٹکا رکھا ہے پانی کا اس, کو, اس کا پانی الٹ دو نہر میں ڈال دو اور اس کو الٹا کر کے رکھ دو یہ کرسی بندی پھر <laughs> کہا کہ حضرت اس کے ساتھ اس کی مین بھی ہے <laughs> کاچ سے دوسرا جو مٹکا رکھا ہے اس کو بھی الٹ دو الٹا کر کے رکھ دو اب گورنر صاحب مٹکے کے پیندے پہ بیٹھے ہوئے ہیں <laughs> اور اس کی میم جو ہے اس کو پردے سے دوسرے مٹکے پہ بیٹھا دیا انگریز نے سوال کیا کہ حضور یہ آپ کا اتنا بڑا خانخواہ اور اتنے بڑے لوگوں کی آمد اور جو وقت لگانے والے ہیں یہ سب کا خرچہ کیسے نکلتا ہے آپ تو جانے ماس بیٹھے رہتے ہیں ربط اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور ذکر و عبادت کرتے ہیں اور تعلیم کرتے ہیں یہ آپ کا خرچہ کہاں سے چلتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہر بات ایک ہی وقت میں نہیں بتائی جاتی پھر کبھی آنا پھر بتائیں گے اچھا چلتے چلتے جو ہے اس نے ایک ہزار اشرفیاں حضرت کی نظر کی حضرت نے کہا میں نہیں چاہیے لے جاؤ لاکھ اس نے اقرار کیا حضرت نے قبول نہیں فرمایا وہ لے گیا واپس چھ مہینے کے بعد پھر حاضر ہوا اور پھر وہی وہ سوال کیا کہ حضور آپ کی خانقاہ کا خرچہ کیسے چلتا ہے کہا کہ ہم پھر بتائیں گے پھر جاتے جاتے اس نے وہ ہزارہ شرفیاں حضرت کی عزت یہ نظرانہ لے لیجئے کہا کہ نہیں نہیں حضرت آپ لے لیجئے لے لیجئے زبردستی اصرار کر کے قدموں میں ڈال دیا پھر فرمایا کہ دیکھ اس طرح چلتی ہے ہمارے سامنے وہ گردن مڑو کے ہمارے پاس بیچتا ہے ہم کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص بکسل, بکسل فقیر اللہ باب الامیر وہ بہت برا برا فقیر ہے جو امیر کے دروازے پر جا کے دروازے دروازے جا کے مانگتا ہے پکسل فقیر اللہ بابل امیر کیا ہے ارے کیا نہیں اللہ سے ملتا دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو کیا کچھ نہیں دیتا اللہ تعالی رزق میں تنگی ہے دو رکعت اللہ سے پڑھ کے روزانہ مانگو دے گا اللہ تعالی ضرور رزق میں برکت دے گا کوئی بیماری ہے کوئی دکھ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ اٹکا ہے کیا کیا فکر کی بات ہے دو رکعت پڑھو اللہ سے مانگو سلاد الحاجات پڑھو سلات الحاجت کی سنت دعا مانگو ضرور دیں گے اللہ تعالیٰ مگر وہ تعلق کو پیدا ہو وہ یقین پیدا ہو جس تعلق کی میں بات کر رہا ہوں اور جس یقین کی میں بات کر رہا ہوں وہ سب اہل تعلق اور اہل یقین سے ملتا ہے مدرسوں میں یہ چیز نہیں ملتی نہیں ملتی حضرت خان بھی رحمت اللہ علیہ کے دور کے جگر اکبر الہ آبادی جسٹس تھے اور پڑھے لکھے تھے کیا شعر کہا کہ شیخ نے بھی حضرت تھانوی نے ان کے جگہ جگہ یہ شعر لکھا ہے فرمایا کیا شیر کہہ گیا ظالم کہ نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا زرمانی دولت نہ کتابوں سے نہ وازوں سے, نہ سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی تو یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بہروبیہ جو ہے جنگل میں بھیس بنا کر بیٹھ گیا لمبا کرتا پہن لیا داڑھی رکھ لی بات یہی کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے اب تماشا دیکھیے کہ ظاہر سے کیا ہوتا ہے تو بھیج بدل کر وہ بیٹھ گیا بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں اب یہ بھیز بدل کے بیٹھ گیا عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب اس راستے سے گزرے لوگوں نے اطلاع کی کہ حضور یہاں ایک بابا رہتا ہے اور بڑا عبادت گزار ہے تحجب گزار ہے اور دنیا پہ لات مارتا ہے اچھا بھئی ہم ضرور جائیں گے دعا کے لیے تو دعا کے لیے پہنچ گئے اور دیکھا کہ بڑے کوئی بزرگ بیٹھے ہیں لمبی سی داڑی اور سفید کرتا لمبا اور واقعی باقاعدہ ہمامہ یا ٹوپی پہنا ہوا کہا کہ میں حیدرآباد تک جا رہا ہوں فتح کرنے کے لیے آپ دعا فرما دیجیے دعا کر دی دعا کے بعد آلمگیر رحمت اللہ علیہ نے ہم کو ایک تھیلی ایک ہزار اشرفی کی نظر آنے کے لیے پیش کی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے زوردار دار لات مار ظالم تو اپنی طرح ہمیں دنیا دار اور دنیا کا کتا سمجھتا ہے لے جا ہمیں ہی نہیں چاہیے اب تو عالم عالمگیر اور موتقد ہو گئے کہ واقعی یہ حقیقت میں کوئی بزرگ ہے اور جب وہ پلٹ کے لے کے جانے لگے تو پیچھے سے وہ ہنسنے لگا اس نے ہنسنے کی آواز آئی ہاں ہاں ہاں ہاں دیکھا حضور آج تو میں نے آپ کو بنا ہی دیا آج تو آپ کو میں نے دھوکہ دے دیا میں وہی بیرو پیا ہوں جو آپ کو کئی بار کوشش کر چکا تھا دربار میں اور آپ نے ہر دفعہ پہچان لیا تھا لیکن آج آپ مجھ سے دھوکا کھا گئے تو عالمگیر بھی صاحب نسبت ہز تھے فرمایا گیا ٹھیک ہے دھوکا تو کھا گیا لیکن مجھے کوئی ندامت اور کوئی تعجب نہیں ہے میں نے تیرے ہولیا دیکھ کے اللہ کے نام پہ دھوکہ کھایا مجھے کوئی ندامت نہیں ہے میں نے دھوکہ کھایا لیکن اللہ کے نام پر دھوکہ کھایا اس لیے مجھے کوئی ندامت نہیں پھر سو اشرفی اس کو دی تو سو اشرفی اس نے فوراً لے کے رکھ لی تو عالمگیر نے کہا کہ ایک بھائی ایک بات تو بتاؤ میں کہا جی نکاح میں, میں تم کو ایک ہزار اشرفی دے رہا تھا تو وہ تم نے قبول نہیں کی اور یہ سو اشرفی تم, تم نے لے لی نو سو اشرفی کا تم نقصان کیوں کر لیا اسی وقت سو پوری ہزار رکھ لیتے اس نے کہا کہ حضور میں اللہ والوں کے بھیس میں تھا آل اللہ والوں آل کے آل آل آل آل اس وقت میری غیرت نے گوارا نہیں کیا آل کہ میں اس کتے پن کا کام کروں تو یہ ہوتا ہے ظاہر سے ہے تو پھر عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ اچھا ہم تمہاری بات سے بہت خوش ہیں اور یعنی یہ بات اس سبق کے لیے عرض کر دی کہ میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں ہم میں سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اثر پہ ٹوپی ہے اور چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی ہے رکھنے بھی کھلے ہیں اللہ والوں کے لباس اور ہولیے میں ہیں ہم کو بہت خیال سے رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی کام ایسا سرزد نہ ہو جو موضاح تہمت بنے موزہ تحمت سے بچنا بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام بعض اوقات کوئی ایسے جائز کام بھی آ جاتے ہیں جن سے جو ہے وہ امت کو جو ہے کوئی بدگمانی پیدا ہو کہ یہ, یہ کام ایسے کر رہے ہیں تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے تو غرض یہ کہ عالم کی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اچھا ہم تم سے بہت خوش ہیں اب تم ہمارے شاہی محل میں چلو اور ہم تم کو جو ہے وہ وظیفہ مقرر کر دیں گے اور خوب کھاؤ پیو وہیں رہو ہمارے پاس بادشاہوں کا ایسے عالم تھا پہلے جس سے خوش ہو جاتے تھے تو ایک مثل مشہور ہے کہ بادشاہوں کا عجیب عالم ہوتا ہے سلام کرنے سے ناراض ہو جاتے ہیں بعض اوقات اور گالی دینے سے بعض اوقات خوش ہو جاتے ہیں <laughs> اس پہ ایک نواب صاحب کا واقعہ اور سنا دوں آپ کو کہ ایک نواب صاحب تھے اور ان کے ایک شاعر آیا کھانے پہ بیٹھ گیا ننگے سر رہتا تھا ننگے سر رہتا تھا ٹوپی نہیں پہنتا تھا ٹوپی فرمایا کہ ٹوپی بھی صالحین کا شعار ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ٹوپی نہ پہننا فاسکوں کا شعار ہے گناگاروں کا تو غرض وہ ننگے سر کھانا کھا رہا تھا جبکہ کھانا جو ہے کھانے کا ادب یہ ہے کہ سر کو ڈھانک کر کھانا کھانا چاہیے تو وہ ننگے سر کھانا کھا رہا تھا نواب صاحب کو شہرا رسو جی نواب صاحب نے چپکے سے ایک چپت اس کے سر پہ مار دی تو وہ سمجھ گیا کہ نواب صاحب نے مارا ہے چپت تو اس نے کہا کہ اللہ بخشے میرے والد صاحب کو عجیب بات فرماتے تھے نواب صاحب نے کہا کیا تو فرماتے تھے کہ ننگے سر کھانا نہ کھایا کرو ورنہ شیطان چپت مار دیتا ہے تو خیر وہ عالم کی رحمت اللہ علیہ نے جب ان سے فرمایا کہ بھائی تم میرے محل چلو شاہی محل وہاں خوب مزے کرنا وزیفہ مقرر کر دیتے ہیں تمہارا اس نے کہا حضور اب میں آپ کے کام کر نہیں رہا کیا بات ہے جب سے میں نے یہ دش بدلا ہے اور میں نے یہ رول یہ پارٹ ادا کیا ہے اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے میری دن کی دنیا ہی پلٹ دی اب مجھے دنیا کی کوئی خواہش نہیں رہی اب تو میں بس یہیں جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کو یاد کروں گا تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نہیں ہوتی کیا ظاہر سے کیا پلٹ پلٹا کھایا اللہ کو کیا پیار آ ظاہر پہ دیکھی کیا معاملہ بنا حضرت موسا علیہ السلام جب جادوگروں کے مقابلے میں فرعون نے ان, کو ان کے مقابلے میں جادوگر لے کے آیا قرآن پاک میں پورا قصہ ہے تو جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھلائی کہ زمین پر جو ہے ایسی جا کہتے ہیں جادو صرف نظر بندی کا نام ہے حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ جادو صرف نظر بندی کا نام ہے ایسا محسوس ہوتا ہے چاہے وہ خود محسوس کرے جس پہ جادو کیا اور چاہے جو دیکھنے والا محسوس کرے تو انہوں نے کچھ عمل کیا تو دیکھا کہ زمین پر سانپ حضرت موسا علیہ السلام کی طرف بڑھ تو اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی آشا زمین پہ ڈال دیجیے جب وہ آشا زمین پہ ڈالی تو وہ اجدا بن گیا وہ حقیقی اجدا بن گیا اور جادوگروں کو جو ماہر فن ہوتا ہے اس کو ہر بات کا علم ہوتا ہے جو اس کی ٹکر کا علم نہ ہو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کچھ اور معاملہ ہے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ چیز جادو نہیں ہمارا تو جادو ہے لیکن یہ جو اس کے بدلے میں یہ اجدا ہے یہ حقیقت میں اجدا بن گئے کیونکہ اللہ خالق ہے اللہ تعالی جب چاہے جو چیز چاہے پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اللہ تعالی نے اس عصا کو اجدا حقیقی اجدہ میں تبدیل کر دیا اور اس اجدہ نے سارے سانپوں کو کھا لیا نگل لیا تو فرمایا کہ جادوگروں نے یہ دیکھ کر جو ہے وہ فوراً ایمان لیا آ منا بیربی موسا و کیا نکلا ان کے منہ سے کیا،, کیا تھا یہی تھا نا آم. قالو امن نہ بیروبی منہ اور فرعون کے جو حمایتی تھے وہ تو فرعون تو دیکھ کے جل گیا اس نے اس کو ان کو طرح طرح کی جو ہے وہ سختیاں اور عذاب کا جو ہے وہ وحیدیں سنائی کہ میں تم کو جلا دوں گا اور مار دوں گا اور کیا کیا کر دوں گا قتل کر دوں گا لیکن انہوں نے کہا اب تو ہم نہیں چلنے کے تو حضرت مسا علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ نہ ان کو میں نے کوئی تبلیغ کی اور نہ ہی میں نے ان کو کوئی دعوت کا دعوت کر کام کیا نہ مجھ سے پہلے ان کی کبھی ملاقات ہوئی تو آپ نے اللہ اتنی جلدی ان کو ایمان کیسے دے دیا تو وہ جادوگر جو ہے مزاحن اور طنز میں طنز کرنے کے لیے حضرت موسا علیہ السلام کی جیسی گاڑی اور ان کے جیسا لمبا کرتا جبا اس زمانے کا جو بھی لباس تھا اور سر پہ, پہ پگڑی وغیرہ وہ پہن کے ہو حضرت موسا علیہ السلام کا بنا کے آئے تھے تاکہ ان کا خوب مذاق اڑے آئے تھے مذاقڑا نے اور کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا مجھ کو گوارا نہیں تھا کہ یہ میرے پیارے موسا کی شکل میں اور ہولے میں آئیں اور میں ان کو کفر پہ ماروں لہذا میں نے تیری وجہ سے آپ کی وجہ سے آپ کا ہولیا بنانے کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز رکھا اب آپ بتائیے ظاہر سے جو کہتے ہیں کہ ظاہر سے کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں سب کچھ ہے تو جو چیز دل میں رکھنے کی ہے اس کو دل پہ رکھو اور جو چیز باہر نکالنے کی ہے اس کو باہر نکالو بھائی ہر چیز اپنے موقعے پہ اچھی لگتی ہے کہ نہیں <سؤال> ہر چیز اور ہر چیز اپنے والے سے ملتی ہے ساتھ میں یہ بھی سن لیجیے ہر چیز اپنے والے سے ملتی ہے میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے شیخ حضرت پول پوری اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے مطلب کیا امرود ملتا ہے امرود والے سے آم ملے گا آم والے سے اور دودھ ملے گا دودھ والے سے اور کپڑا ملے گا کپڑا والے سے کبھی آپ کپڑے والے سے دودھ مانگنے گئے کہ ایک لیٹر دودھ ہمیں دے دیجیے وہ کہے گا بھائی یہ اس کو پاگل خانے لے جاؤ کپڑے کی دکان ہے مانگ رہا ہے دودھ ایسے ہی کبھی امرود والے سے کپڑا مانگا کہ بھائی دو گت کپڑا دے دے نہیں بھائی ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے آم ملے گا آم والے سے امرود ملے گا امرود والے سے کپڑا ملے گا کپڑے والے سے اسی طرح اللہ ملے گا اللہ والے سے اللہ کتابوں میں نہیں ملے گا کتابوں سے تو علوم حاصل ہو جائیں گے لیکن اس پر عمل کی توفیق جس سے اللہ ملتا ہے وہ حاصل نہیں ہوگی تو یہ دیکھا آپ نے کہ ظاہر سے کیا کیا ملا ظاہر سے کیا نہیں ملا اس لیے میں درد دل سے سرز کرتا ہوں کہ اے میرے دوستو نقصان میں رہو گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہولیا نہیں بنایا کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ہم سے کہ میری شکل میں کیا خرابی تھی جو تم نے میرے جیسی شکل نہیں بنائی کافروں جیسی شکل بنائی میری شکل میں کیا خرابی تھی ہمارے پاس کیا جواب ہوگا ایک ساتھ پہ ان کا نام شیر محمد تھا شیر محمد ملتان کے تھے حضرت نے یہ واقعہ سنایا وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں حضرت نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ شیر محمد تمہاری جو شکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہو تو یہ سوچ لینا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوگے تو تمہاری شکل دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت والا نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ تیر نشانے پہ لگا تیر نشانے پہ لگ گیا بس کچھ کہا نہیں چپ کر کے چلے گئے ایک مہینے بعد ملتان چلے گئے عمرہ کر کے وہاں سے تقریباً چھ مہینے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو گاڑی رکھی ماشاءاللہ سنت کے مطابق ایک مٹھی اور حضرت والا نے فرمایا کہ شیر محمد پہلے تم بلی معلوم ہوتے تھے اب تم شیر معلوم ہو اب تم شیر بلو بلو بلو بلو محمد ہو یہ شیر بن کے جیو گیدڑ بن کے کیا جینا کفار کی نقل کر کے کیا جینا اگر جینا ہی ہے مرد یہ ہو تو مسلمانوں کی طرح جیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح و شاک کی طرح جیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو سفیر حاضر ہوئے روم کے کیسر و کسرا اس وقت کیسر بادشاہ تھا اس, کی، اس،, اس کے سفیر حاضر ہوئے دونوں کی داڑیاں مڈی ہوئی تھیں اور مونچھے بڑی بڑی تھیں آج جو ہم اونچوں پر تاؤ دیتے ہیں یہی یہی منچے فرشتے کس کس کے اکھاڑ دیں گے میرے دوستوں نوچ نوچ کے اکھاڑ دیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نفرت سے منہ پھیر لیا فرمایا کہ من ہمارا کماں کہ تم کو ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا انہوں نے کہا کہ ہمارا ربنا کسرا بادشاہ کو رب بھی کہتے ہیں کہا کہ ہمارے رب کسرا یعنی بادشاہ کسرا نے ایسا حکم دیا کہ داڑیوں کو منڈاؤ اور مونچوں کو بڑھاؤ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر میرے رب نے تو حکم دیا مونچوں کو منڈاؤ اور داڑیوں کو بڑھاؤ بخاری شریف کی حدیث ہے وقفہ پر انحکشوارب کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچوں کو بالکل با انحق کہتے ہیں بالکل باریک کر لینا انحق شوارف کہ اپنی مونچوں کو بالکل باریک کر لو فرمایا کہ میرے اللہ, میرے اللہ نے تو یہ حکم دیا تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا بھائی تو سوچ لو بہت فائدے نہ رہے گا وہ شخص جو دنیا میں زندگی گزارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میرے عزیزوں نہ معاشرہ کام آئے گا نہ دنیا کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی نہ ہمارا اسٹیٹس کام آئے گا نہ وہاں برادری کام آئے گی کہ ہم جو ہے فلاں اسٹیٹ صاحب تھے یا اتنی فیکٹریوں کے مالک تھے اتنی گاڑیوں کے مالک تھے یا ہم سید صاحب ہیں ہم ملک صاحب ہیں ہم چودھری صاحب ہیں ہم بٹ صاحب ہیں ہم فلاں پلا ہے کوئی وہاں اس سے, سے پکارا نہیں جائے گا بلکہ ان اکم اکم ان اللَّهِ آج تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی تقوہ والا ہے اللہ کو ناراض نہ کیا اور اللہ پر فکا ہو گیا آج اس کی عزت ہے اللہ اور رسول کے سامنے جب پیش ہوں گے تو سمجھ لو کہ یہ برادری معاشرہ اور یہ بیوی بچے کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا ارے وہاں تو دور کی بات ہے قبر میں کوئی ساتھ اترتا ہے دبا کر قبر میں سب چل دیئے دعا نسل ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو ارے ابھی تو بی بچے بہت محبت جتا رہے تھے ابھی تو والدین سے محبت جتا رہے تھے ابھی بھائی, بھائی بہنوں سے محبت کے دعوے ہو رہے تھے اب قبر میں جو اکیلے دفن کر کے چلے جا رہے ہیں ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو اور فضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر اکبر الہ آبادی کا شعر ہے قزا کے سامنے یعنی موت کے سامنے ابھی تو جو ہے نوکر گڈیاں لالا کے دے رہے تھے کہ حضور اتنا منافع ہوا ہے ابھی تو کورمے اور شامی کے بعد چل رہے تھے اور بیوی من پسند چیز پکا کے کھلا رہی تھی کہ حضور آپ کو بہت پسند ہے یہ اور ابھی جو ہے کیا ہوا کہ آخوں کی ٹوٹی بھی بند ہو گئی کہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے بیوی بچوں کو جن سے پیار جتا رہے تھے ان کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو فرمایا کہ قضا کے سامنے بےکار ہوتے ہیں حواس اکبر اب کان بھی نہیں سن رہے جو بیوی کی میٹھی میٹھی باتیں نہیں سن رہے گانے بجانے کہاں چلے گئے اور جن سے دل پہلا رہے تھے وہ کہاں چلے گئے ان کانوں کو اب جو ہے کیڑے کشید کر لے جائیں گے ان آنکھوں کو جن سے ننگی فلمیں دیکھ رہے تھے اور گانے سن رہے تھے آ سے اور زبان سے بکواس کر رہے تھے یہ سب ہزاروں ہزاروں کیڑے اب لیے چلے جا رہے ہیں فرمایا قزا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی آنکھیں کھلی ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے کان بظائل کھلے ہیں سن نہیں رہے چار شامی کباب میں سب رکھے ہیں لیکن نہ چکھ سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں اور جس بیوی سے محبت جتاتے تھے اب اس کو چھو بھی نہیں سکتے اور ناک سے سونگ نہیں سکتے اس وقت کی فکر کرو میرے عزیزو یہ وقت ہم سب پر آنے والا ہے کہ نہیں بتائیے کہ ہر شخص جو آیا دنیا میں وہ گیا یا نہیں گیا اور کبھی لوٹ کر واپس آیا تو عقل سے تو سوچو اگر اگر اور کچھ نہ ملا تو عقل سے ہی سوچ کہ بھائی ایک دن تو جانا ہی ہے اور جب جانا ہے تو کسی کو منہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا کسی کو منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا پھر اس وقت اس کا قانون چلے گا کہ ہمارا دل کا قانون چلے گا नहीं? پھر تو اس وقت کو خدا کے لیے ہم کچھ دیر روزانہ دو تین منٹ کا مرابع کر لیا کریں اور اس میں یہ سوچ لیا کریں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے پھر وہی اشعار میں پیش کر دیتا ہوں اور اس پر ختم کر دیتا ہوں کہ ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق سے تھے اور پچاس برس حضرت کی صحبت اٹھائی ایک مجدد زمانہ کی صحبت پچاس برس تاریخ میں شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو شاید ہی کوئی مثال ہو اتنی اتنی لمبی صحبت شاید کا کلف لگا دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو پورا علم نہیں ہے تو فرمائے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ہمارا ملکوز تھا ہمارے حضرت کا کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور لوٹ کر بھی کبھی نہ آنا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا وہ میں آپ کو انہوں نے اشعار میں منظور کر دیا اور مجھ کو ان اشار سے بہت نفع ہوتا ہے بہت نفع ہوتا ہے کیونکہ یہ آخرت کی فکر پیدا کرنے والے ہیں بھئی بھائی دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا ہے ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور لوٹ کے کبھی نہیں ہی آن واپس آنا ہے اور اس سے اگلا وطن ہمارا جو آخرت ہے اس میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ تو عقل مند وہ ہے حضرت نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اس زندگی کا اور اس زندگی کا بیلنس نکال لے بیلنس بیلنس ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے کبھی کب نہ ختم ہونے والی فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں دنیا میں اگر کہو کہ پانچ برس کے بعد ایک چڑیا آئی اور اس نے چونچ میں پانی لے لیا ایک قطرہ دو قطرہ کی سکتی ہے نا چڑیا تو عقل یہ کہتی ہے کہ شاید کبھی کوئی زمانہ ایسا آئے گا حالانکہ کتنی نسبت بھی نہیں ہے ذرا برابر نسبت نہیں ہے کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں بحر القائل بحر اوقیانوس بحر الکاہل پہ یاد آیا کہ جو لوگ دین میں سست ہیں اور عمل نہیں کرتے اور سستی میں پڑے رہتے ہیں تو ان کو حضرت بحر القائل کے نام سے پکارتے تھے کہ بحر الکاہل کیونکہ وہ بالکل پرسکون رہتا ہلتا ہی نہیں ہے اور بحری اوقی خوب جوش مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا بحری اوقیانو سطح فرماتے آبی آبی تو غرض یہ کہ <خخ> ایک چڑیا آئی اور پانچ سو برس میں ایک دفعہ پانی پی کے چلی گئی چند خطرے تو عقل پھر بھی کہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی ایک زمانہ ایسا آئے گا چاہے لاکھوں کروڑوں برس گزر جائیں لیکن ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ جب سمندر کا پانی اس چڑیا کے پینے سے ختم ہو جائے یہ عقل تو کہتی ہے نا اگرچہ ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے کہ کتنے کروڑوں خرابہ برس کے بعد یہ کام ہوگا لیکن قیامت کی آخرت کی زندگی ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہوگی اس کو اس, اس, اس عمر سے اس, اس سے کچھ بھی نسبت نہیں ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اب عقل کے حساب سے اپنا بیلنس نکال لو بیلنس فرمایا جو یہ موبائل کا بیلنس نہیں بیلنس نکال لو کہ بھائی یہاں کتنا رہنا ہے اور وہاں کتنا رہنا ہے حضرت سفیان سعودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مختصر سی نصیحت مگر ابیرت ایبر عمول نصیحت فرمائی ای مل دنیا یہ قدری مقامی کفیہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے وامل آفیہ یہ قدر مقامی کفیہ اس کا ختم کتنا بڑا واضح ہے یہ کتنا بڑا واضح ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے اب خود ہی حضرت میرے فرماتے تھے کہ اس کا بیلنس نکال لو اور جو بیلنس نہ نکالے وہ بیل بیل جانور فرماتے تھے کہ جو بیلنس نہ نکالے وہ بیل ہے کیونکہ یہ جانور ہے اس نے سوچا ہی نہیں کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے پھر اس دنیا کو چھوڑ کے مجھے جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے عقل مند آدمی وہ ہے کہ نہیں جو وہاں کی کرنسی جمع کر کے رکھے مند آدمی وہ نہیں ہے جو وہاں کی تیاری کر کے رکھے اور پھر وہاں کس سے صادقہ پڑھنا ہے یہ یاد رکھے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کی امید ہمیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمارا چہرہ دیکھ کے پوچھ لیا کہ میری شکل میں کیا خرابی تھی ہے میرے امتی تو نے مجھ جیسی شکل تو نہیں بنائی جانوروں اور کافروں جیسی شکل کیوں بنائی تو نے وہ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اس لیے میرے عزیزوں عقل سے کام لو ہمارے بعض تو چھوڑو چلو لیکن عقل سے تو کام لو کہ ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے فائدہ کس کا ہے فائدہ کس میں اللہ اور رسول کی ماننے میں ہے تو اللہ اور رسول کی مان لو بھائی فائدے میں رہو گے دنیا اور معاشرے کو چھوڑ دو یہ کسی کے کام نہیں آئے گا یہ تو قبر سے ہی رخصت ہو جائے گا کیا ہے کہ شکریہ قبر تک پہنچانے والوں شکریہ مردہ جب دنیا سے جاتا ہے تو بزبان حال کہتا ہے بضبان حال آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی مردے کو مردے کو بولتے نہیں دیکھا تو ہم نے بھی نہیں دیکھا نہ سنا مردہ بولتا نہیں ہے بزبان حال یعنی اس کا حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم دنیا والے تو یہیں ساتھ چھوڑ دیں گے بھائی کن کے چکروں میں ہم خدا اور رسول کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے کن کے چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے میرے عزیزو اب ابیا اشار پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا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 ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا سنیے کہ جو شخص اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روتا پیٹتا پریشان نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پرانے پاک میں تقوی کے انعامات کے وعدے فرمائے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے اور فرمایا کہ ہم اس کے لیے کاموں میں آسانی پیدا فرمائیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا وہم و گمان میں نہیں ہوگا ہم تو حساب لگا رہے ہیں بھائی ہمارے کوئی دروازہ ہی نہیں رزق کا کہاں سے کائیں گے है? اس لیے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرما ہیں جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہ سے دیں گے جہاں تمہارے وحم و گمان نہیں ہوگا تو تمہارا وہم و گمان کتنی دور جا سکتا ہے بھائی عقل محدود کہاں تک کام کر کا سکتی ہے جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہ سے رس دیں گے کہ ہم اس کو, آ... اس کو گمان بھی نہیں ہوگا تو کس نے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور دنیا بھی اس کی مزیدار ہو جاتی ہے اللہ نے فرمایا ہے فلاں غلّ جو نیک امال کرے گا تقویٰ اختیار کرے گا ہم اس کی زندگی کو مزیدار بنا دیں گے دنیا میں ہی اس کو جنت کا مزہ آنے لگے گا فرمایا تیرے تصور میں جانے عالم ایک بزرگ فرماتے ہیں تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مشتق مزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے دنیا بھی اس کی جنت بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو پریشان نہیں چھوڑتے بھائی کوئی دوست اپنے دوست کو پریشان کرتا ہے پریشان دیکھ سکتا ہے پریشان نہیں دیکھ سکتا اگرچہ باغی دوستی مدد کرنے سے مجبور ہو جاتا ہے باغ دفعہ دوست اگرچہ شاید حیثیت بھی ہے سب کچھ ہے بیمار پڑ گیا نہیں پہنچ سکتا دوست تک دوست پریشانی میں ایسے ہی کبھی پہلے امیر تھا دوست آپ غریب ہو گیا آپ وہ مدد نہیں کر چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ مجبور اور عاجز نہیں ہے ہر زمان میں ہر مکان میں اللہ تعالیٰ باعطا ہے باوفا ہے تو اللہ سے جو دوستی کر لے گا آکمر حاکمین سے جو دوستی کر لے گا پھر اللہ اس کو دنیا میں پریشان رکھیں گے بس آخر تعوانہ الحمد رب العالمین آج ایک ارادہ اور تھا کہ بھئی ذکر جو ہے نا بہت اہم چیز ہے اللہ کے راستے میں پابندی سے ذکر کرنا ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھئی کوئی بیت ہو یا نہ ہو بیت ہونا ہمارا مقصد نہیں ہے یہاں ہم آتے ہیں بس دین پہنچانے کے لیے اور دین پہنچنا چاہیے چاہے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو سب کو یہ ذکر کرنا چاہیے اس لیے فرماتے تھے کہ چار قصبیات تو سب کو بتائی دیا کرو مختصرزی ہی ہیں ایک کلم شریف کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک تزویز کی پڑھ لو اور کچھ اس طرح طریقہ بتلایا کہ مربع بیٹھ جاؤ آلتی پالتی مار کے اور دل میں یہ دھیان کرو جب لا الہ کہو تو ہلکا سا دائیں جانے کو جھک جاؤ تو یہ کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے جھکنا اصل تو ذکر ہے ذکر کرنا ہے تو طریقہ بزرگوں کا جو ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے اس لیے فرمایا ہلکے سے دائیں جانے کو جھک جاؤ اور یہ تصور کرو کہ میری میں جو لا اللہ کہہ رہا ہوں یہ عرش اعظم تک پہنچ رہی ہے اب دلیل کیا ہے آپ کہیں گے ایسی تصور کر دیا دلیل ہے حدیث پاک میں ہے لا الہ الا اللہ لیس صلی ہجاب دون اللہ لا الہ کے اندر اور اللہ تعالی میں کوئی حجاب نہیں ہے کوئی رکاوٹ کوئی پردہ ساتوں آسمان پار کر کے عرش اعظم کو بھی پار کر کے اللہ تک پہنچتی ہے لا اللہ لا, لا الہ لا الہ الا اللہ الا لئی صلاح حجاب الدون اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہماری لا الہ عرش اعظم کو بھی پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہی ہے کیا تیز رفتاری ہے اس کی تو گرمایا کہ یہ تصور کرو کہ میری لا الہ عرش اعظم تک پہنچ رہی ہے اور عل اللہ جب کہو تو یہ تصور کر لو کہ عرش اعظم سے نور کا ایک ستون نکل رہا ہے جو میرے قلع میں داخل ہو رہا ہے ہلکا سا دھیان کوئی دماغ سوزی کی ضرورت نہیں ہے ہلکا سا دھیان کر لو تصور کر لو بس تو اس میں آپ کو ذکر میں مزہ بھی آئے گا اور ایک سی کے لیے لائ ل ایسی الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دس پندرہ دفعہ کے بعد لا الہ الا اللہ جب کہہ دیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ کلمہ مکمل کر لیا اس طرح سے ایک تصویر پڑھ لی ہے زیادہ نہیں ایک تصویر اور اسی طرح اللہ کا نام پکاروں جیسے ابا ابا کرتا ہے نہیں بچہ جن میں سو بار ابا ابا کرتا ہے یا اما امبا کرتا ہے تو سب سے بڑا رشتہ ہمارا کس سے اللہ تعالیٰ سے ہے جس نے ماں باپ کو بھی پیدا کرنے والا ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا تو اس کو پکارنے میں کیا ملے گا بھائی تو اپنے رب کو پکارنا چاہیے قرآن پاک میں بھی ہے وز کلس مربک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے, اپنے رب کو یاد کیجئے اور رب کا نام کیا ہے اللہ, اللہ یہ اسم ذات کہلاتا ہے ایک تصویر اسم ذات کی کر لیں لیکن میرے مرشید محبوب رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے لیے خواتین کو تحامل نہ ہونے کی وجہ سے اس ذات کے ذکر کے بجائے سبحان اللہ کا ذکر ہوتا ہے خواتین جو ہیں اللہ اللہ جو اس ذات کا ذکر ہے وہ نہ کریں کیونکہ اس میں زبردست طاقت ہے اور خواتین کو اس کا تحمل نہیں ہے اس زمانے میں کبھی کبھار کہہ لیا تو ٹھیک ہے ایسا منع بھی نہیں ہے لیکن پابندی سے باقاعدہ بجائے اس مزاج کے سبحان اللہ کہہ لوں اور سبحان اللہ کیسے کہو کہ تصور کرو کہ میں اللہ کی جو پاکی بیان کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی پاک ہے میرے پاک کہنے سے تھوڑی پاک ہو رہے ہیں ان کے انسان کی برکت سے میں پاک ہو رہی ہوں سبحان اللہ کہنے سے میں پاک ہو رہی ہوں اتنا بہترین مرابطہ ہے اور کیسا بہترین ذکر ہے محروم خواتین کو بھی نہیں رکھا اس میں بھی اللہ کا نام موجود ہے کہ نہیں اللہ کا نام اس میں موجود ہے مگر طریقہ یہ کر لو کہ بھئی سبحان اللہ کی ایک پڑھ لیا کرو تو مردوں کے لیے جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی کا نام اور پہلی دفعہ جب اللہ کہیں گے اس وقت جلا جلالو کہنا واجب پہلی دفعہ اللہ کہنے پر جلا جلالو کہ لے تو اس طرح سے کر لیں اللہ جل جلالو ہو تعالا شانو اللہ اللہ ہاں اس کا طریقہ یہ بتایا بزرگوں نے کہ یہ تصور کرو کہ ایک زبان منہ میں ہے تو ایک زبان قلب میں بھی ہے دونوں سے اللہ نکل نکلنا مزہ آ جائے گا ترائی میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور غلبت میں اور اپنے اللہ کو یاد کر اللہ یہ طریقے سے ایک تجوی کر لی اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ساری تجویات ایک ہی وقت میں کہیں چار تجویت بتائی حضرت نے اور مختصر مختصر ہے دو تصویر صبح کر لی دو شام مغربات کر لی دوسری دو تجویت کیا بتنائیں استغفار کی ایک تصویر وہ بھی مختصر والا قرآن پاک میں ہے بقر ربر ورحم ونت خیر الراحمی ہم کیسے استغفار کریں گے رب فرورم ونت خیر الرحمی یہ مختصر استغفار ہے رب فر ورحم وہ انت خیر اس کی تفسیر انشاءاللہ موقع ہوگا تو اگلے جمعے بڑی بہترین تفسیر فرمائی ہے اس نے وہ عرض کر دوں گا رب فرورم ونت خیر الراحمی یہ استفار ایک تصویر یہ کر لیا کہ دن بھر جو گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجیے صاف ستھرے ہو گئے ڈرائی کلیننگ سروس ہے ڈرائی کلیننگ سروس کپڑا کیسے چمک جاتا ہے ڈرائی کلین ہو کے ایسے ہی تعالی ہمارا دل ہمارا ظاہر اور چمک جائے گا یہ مختصر استغفار ہے قرآن پاک میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ عطا فرمایا سب سے بڑا پیارا کون ہے اللہ تعالیٰ اور مخلوق میں سب سے بڑا پیارا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا اللہ نے تو سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ عطا فرما ہے نبی اس طرح مجھ سے استفار کیجیے بقر رب فر رقام خیر الراہ یہ اس کا رہا تو یہ ایک تصوی کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا حق ہے حقیب امتی پر اس لیے ایک تضوی، برو شریف صلی علن نبی علنبی یہ حدیث شریف سے ثابت ہے مختصر گرو شریف ہے صلی اللہ علن صلی اللہ علن صلی اللہ علن نبی امی یہ نبی امی ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اعزاز ہے کہ نبی یہ امی تھا لیکن اس کے باوجود علوم کے خزانے بھرے ہوئے تھے اور آپ کے علوم کے آگے بڑے بڑے سرداران اور کفار اور بڑے بڑے سرغنے سرنگوں ہو گئے تو فرمایا کہ یہ ایک, ایک تصویر ضرور شریف کی پڑھ لیا کرو اور ایک دو روپو یا ایک پاؤ پارہ تلاوت کا روزانہ کر لیا اور مناجات نقبول دعاؤں کی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر تیئیس سالہ زندگی کی دعاؤں میں سے کچھ دعاؤں پر منحصر ہے یہ اس میں سے ایک منزل ہو سکے تو پوری ایک منزل ہر روز کی ایک ایک منزل ہے یعنی ہر روز کو تقسیم کر دیا دعاؤں کو ہر روز کے حساب سے تھوڑی تھوڑی دعائیں پڑھ لو تو یہ انشاءاللہ شاء اس سے اتنی خیر و برکت عطا ہوگی اتنی خیر و برکت عطا ہوگی دل جوان ہو جائے گا بھائی اور مزیدار ہو جائے گا اللہ کے ذکر کے انوارات سے قلب منور ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ یہ تو بھائی ہر کوئی یہ کام کر ہی لے یہ تجزیہات لیں ہاں البتہ جس کو نیند کم آتی ہو نیند کا مسئلہ ہو کوئی ٹینشن یا ڈپریشن ہو وہ پہلے مشورہ کر لے مجھ سے کر لے یا کہ کسی اور شہر سے کر لے جو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا ہو یہ سلسلے کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ صرف حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی سلسلہ ایسا لگا جس میں تباہی سے جو ہے تباہی کی بھی رعایت ہے طبیعتوں کی رعایت ہے کیونکہ یہ زمانہ کمزوری کا ہے بعض لوگ ہزار ہزاروں ذکر کر رہے ہیں اور دماغ آؤٹ ہو رہا ہے ابھی پرسوں بھی مجھے کسی کا فون آیا انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں سلسلے کے ہیں اور ہم کو جو ہے پانچ ہزار ذکر بتائے پانچ ہزار بتائیے ارے دماغ آؤٹ ہو رہا ہے وہ خود اپنے منہ سے قبول رہے ہیں کہ میری تو کھوپڑی آؤٹ ہو رہی ہے اور میں ہر ایک سے لڑ رہا ہوں ایک صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا بیت کر لیجیے حضرت نے دیکھا حضرت تو ماشاء چہرے سے ہی پہچان لیتے تھے فرمائیا ہر وقت میری زبان پہ کچھ نہ کچھ ذکر رہتا ہے لا الہ الا اللہ کا اللہ اللہ کا اس, کا اس کا اس کا تو کہا کہ بھائی میں آپ کو اس شرط پہ بیت کروں گا کہ آپ سارے ذکر ملتوی کر دیں فی الحال تو کہا کہ کیوں حضرت پوچھا کہ اچھا آپ غصہ آتا ہے تو نے کہا حضرت غصہ تو میری ناک پہ ناک پہ بیٹھا رہتا ہے اور یہاں تک ہو گیا ہے کہ کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس کو گالی دیتا ہوں حضرت نے فرمایا اچھا لوگ تمہیں مارتے نہیں نے کہا حضرت سے گالی دیتا ہوں تو فرمایا کہ اگر یہی ذکر اسی طرح جاری رکھا تو ایک دن زور سے بھی گالی دینے لگو گے اور خوب پٹو گے تو اس لیے فرمایا کہ بھائی دیکھو جیسے دوا ڈاکٹر ڈھائی سو ملی گرام کی دیتا ہے آپ ہزار ملی گرام کھانا شروع کر دیں کہ مجھے جلدی فائدہ ہو جائے تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا بھائی اللہ کے ذکر میں طاقت ہے لیکن ہماری اس کے مطابق ڈاکٹر دوا لکھتا ہے تو ہمارے تحمل کے مطابق لکھتا ہے کہ بھائی آپ ڈھائی ملی گرام کھائیے آپ ہزار ملی گرام نہیں کھا سکتے تو ایسے ہی ذکر بھی نافے تو ہوتا ہے لیکن طبیعتوں کو چونکہ تحمل نہیں ہے اس لیے مشائق کے مشورے سے ذکر کرو اور یاد رکھو کہ ذکر سے جو ہے معاونت ہوتی ہے اللہ تک پہنچنے کی ذکر سے معاونت ہوتی ہے لیکن اللہ تک کیسے پہنچے گا اللہ تک پہنچے گا گناہوں کو چھوڑنے سے تقوی اختیار کرنے سے ولایت ملتی ہے اللہ کی دوستی اللہ کا قرب ذکر سے نہیں ہوتا ذکر دھکیلتا ہے معاون ہے معاون ہے تقواہ اختیار کرنے میں کیونکہ ذکر سے اللہ کے انوارات روشنی دل میں پیدا ہوتی ہے گناہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے اندھیرا پیدا ہوتا ہے تو دل اگر روشن ہوگا تو ذرا سا بھی اندھیرا آئے گا فوراً کھٹک جائے گا فوراً اللہ سے معافی مانگے گا اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اگر دل میں ذکر کے انوارات نہیں ہوں گے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اندھیرے میں اگر سو اندھیرے آ جائیں کچھ پتہ نہیں چلتا اس کی تفصیل بعد میں کبھی ذکر کر دوں گا ثابت بھی کر دوں گا حضرت نے ثابت بھی کیا ہے بہرحال یہ کہ چار تصبی تو ہر شخص جس کو نیند کم از کم چھ سات گھنٹے آتی ہو دن رات ملا کر وہ پوری کر لیا کرے تھوڑی اگر تلاوت زیادہ نہیں ہو سکتی تھوڑا کر لے لیکن ایک چیز ہے اس سلسلے میں کہ ناغا نہ کرے ذکر کو پابندی سے کرے پابندی سے کرنے سے برکت رہتی ہے اور کبھی کر لیا کبھی نہیں کر لیا اس سے جو ہے برکت نہیں ہوتی برکت اٹھ جاتی ہے فائدہ کامل نہیں ہوتا اس لیے ذکر و اذکار جو ہے جو بتائے گئے ہیں بہت تھوڑی سے ہیں دس پندرہ منٹ تو صبح ہے اور دس پندرہ منٹ شام میں یہ دونوں تجویز مختر مختصر ہوئی ہیں اور تلاوت اگر ویسے تو جس میں ہمت ہو بھائی ایک پارہ تو روزانہ پڑھ ہی لیا کر لیکن جس کو ہمت نہ ہو تو وہ پاؤ پارہ پڑھ لے لیکن ہزاروں ہزاروں ذکر جو کرتا ہے وہ بالکل یعنی جہالت کے راستے پہ جا رہا ہے جہالت کے راستے پہ جا رہا ہے کیونکہ اس پہلے زمانہ تھا خون نکلوانے کا خون زیادہ ہو جاتا تھا خون نکلوایا جاتا تھا اب زمانہ خون چڑھانے والا ہے خون چڑھانے والا زمانہ ہے اب ہاں ایک بڑے میاں پہنچ گئے اسپتال میں اور ایک جوان کو خون کی ضرورت تھی انہوں نے کہا میں خون دوں گا اب دیکھا ڈاکٹر نے ستر ساٹھ ستر سال کے بڑے میاں ہیں تو خود ہی ابھی خون کی ضرورت ہے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے نہیں میں تو خون دوں گا انہوں نے کہا اچھا بھئی لٹا دو ان کو اب جو سوئی لگائی تو ابھی پاؤ بوتل بھی نہیں بری تھی بڑے میاں بے ہو گئے اب اس کے بعد جو ہے ان کی اپنی جان کے لالے پڑ گئے اب ڈاکٹروں نے چھ بوتلیں ان کے لیے منگائی اس کو چھ بوتل کی ضرورت ہے اب چھ بوتلیں جو ہے ٹانگری اس نے اور ایک بوتل سے سوئی ان کو چڑھانی شروع کر دی اب جو چڑھانا تھوڑی دیر میں خون چڑھا تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو انہوں نے کہا چھ بوتلیں میرے جسم سے نکال لیں ارے ان کو پتہ ہی نہیں کہ خون تو تمہیں چڑھوایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ارے ظالم بس کرو ایک بوتل دینے آیا تھا چھ بوتلیں نکالنی تم نے تو بھائی یہ تو فون آپ کو چڑھایا جا رہا ہے تو اس زمانے میں تعامل نہیں ہے بھائی تھوڑا ذکر کر لو ذکر سے ولایت نہیں ملے گی کاش کہ یہ بات ہمارے دل میں آ جائے ذکر سے ولایت نہیں ملتی اللہ نے اعلان فرما دیا ان اولیا متقون میرا کوئی دوست نہیں ہو سکتا بلکہ متقی ہو سکتا ہے صرف اور جو بھی میرا دوست ہو سکتا ہے وہ متقی ہے میرا دوست متقی ہے ان اولیاہ اللل متقون کوئی دوست نہیں میرا سوائے متفق ہے تقوا کے اختیار کرنے میں ذکر معاونت کرتا ہے مددگار ہے اس لیے ذکر بتایا جاتا ہے بس یہ ذکر کر لیا کریں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ پندرہ بیس دن مہینے میں اس کے اثرات اور نافعیت ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی تو آخر داوانہ الحمد رب بس اللہ بس واقع اللہ تعالیٰ جو کچھ حضرت کر دیا اس کو قبول فرما لے میرے قصور کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما لے اور یہ سننا سنانا محض سننا سنانا نہ رہے اے اللہ کچھ تو ہمیں اے اللہ توفیق دیجیے کچھ تو ہم آپ کے راستے میں چلیں سو قدم نہ چل سکیں دس تو چلیں بیس تو چلیں اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائیے ہمت تو آپ نے دی ہے اے اللہ اس ہمت کے استعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ توفیق عطا فرما دیجیے اللہ, توفیق اللہ توفیقات سے بھرپور نوازش فرما دیجیے اے اللہ جو بیمار ہے ہم کو شکای کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے اے اللہ جو روزگار کے لیے پریشان ہے اللہ ہم کے روزگار میں برکت عطا فرما دیجیے حلال بابر قطرس فرما دیئے اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیر فرما اے اللہ آپ کے خزان بے بہا ہے لاہ محدود ہیں اے اللہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں درب بہا دیے ہیں اے اللہ بس اپنے درب بہا عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما دیجئے ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اے اللہ دونوں جہان کی خیریں دونوں جہان کی بھلائیاں دونوں جہان کی فلاح عطا فرما دے مصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وسلم اضمعی عامین